خبر ملے ماوکے کے نظام داران دوجدا سفارش داغنا یعنی تشہم دینہ وگسے اووندے دے داواں جدا وے معنی اے ساناں دے بیراں سان سیو داو لاویں ہمارے قبول <سؤال> داواں دی ہم بڑے سارا کرا لے کماں نامہ جی رجسٹر وچ لکھے او کفر تے خلاف تے بنی عاصم تے بند متریفی چا اللہ ابا ہم ملائیں کے دوران کرے والا او تے خلاف پڑچدا رزول اللہ دعو رو نہ منگلا اوران کے جواب پر کا سوال رسول پاک نبی علیہ السلام ظہر کے بارے میں تھے یہ نے مبارک دعوہ پانے ہے حاضر مکی حاضر میں سے حکم اور بلکہ یہ زیادہ ہوتا ہے خبر ہوا لو ابن علی ولاج حیران ہو تو جناب احمد کا عمل اور قبر علی پر خبر باقی تھا تو تمہارے نظام سے کہے میں نے پپر اور وغیرہ کیا بنا نظام سے زمانہ قبر علی پر خبر باقی اور فرض یہ نودا زمانے میں ستر نبی علیہ پڑے اعزاز بانی. مانی باقی آدمیت رہا سننے بیت اللہ ترا اس ثواب کو پر کو تقسیم کا بعض قرابت ہی دولا بعض ما قسم ہے دا ان جملی ہے دلیل لفظ ہے ایسا دلائلو را چھوما صفحہ از امام دے اوز آگرا فارا دا حق تا سروشت محروم کی قابل دلیواری کی ما قسم ہے با خبر ما قسم ہے دا مقدامہ فارا خبر مقدم ما قسم ہے نبی صلیب وزر مدریب منی آشم این اپو طول قرین چوکی اپو طول بری رنگ چینی کرے لا تقسیم کےリエステル کے بالوں کو کرنے والے آ گئے باہر ابی عبدشم سے نے ور گئی وہ ایک وقت نے ور گئی وقار بن ماضی لم یعلمہم نبی علیہ السلام دا نہ قومس تقسیم جو خصوص عالم نام پر اٹھوڑہ کلوان تھا اٹھوڑہ کریا اس دا دار کی نبی علیہ السلام نے وقت سکھانے بن دورا من اح و احجا یعنی نے وہ قال نبی علیہ السلام یہ رشتہ دار غیر دا کے دیر حاجت مند اثر من ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਬਾਤਾਂ ਪਰ ਸਾਜੇ ਨੇ ਲਾወት ਪਰ ਜੀਬ ਦੇ ਤੇ ਨੂੰ ਸੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਫਾਰਿਸ਼ ਖੇਰੀ ਮਿਲ ਅਗਲੇ ਚੌਰ ਕੀ ਲਮ ਯਕੁਲ ਸਫਰੀਬਨ ਦੁਰਮਲ ਅਹਵਾ ਨਿਲ ਕਲ ਕਲਕਰੀਬ ਗੈਰ ਤਾਚਾਨਾ ਸਾਬਦੇ ਮਖਤਾਜ ਜਰੇ ਮਹਲ ਮੁਕੈਦ ਕਰੀਬ ਗਰੇ ਮਖਮੇਨੇ ਵੈ ਇਨ ਕਾਨ ਲਜ਼ਾਤਾਂ ਬਾਇਦ ਅਗਰ ਕਾਚਾਨ ਚੌਰ ਕਰ ਅਗ ਬਾਇਦ ਵ ਪਾਬੇ ਹਦ ਹਜਤ ਦੋ ਜਲੇ ਮਖੀ حاج ملے حاجت مند اگر من کو لی لی لی چیدہ حاجت من. شکایت میں حاجت مند ہوئے تبدیل بولے محمد نے میرے السلام کی من مینگاؤں میں کا و سر تو او جدا شو جدا شیو مہارت اسلام دیکھ کر اقوتن لي امين اجرموشو ظالخ بزيكاراسني فرقو عائلي ذاتي هموم كده کے سلب بلکہ سرب پنج جمہوریت دی صرف آلہ تلاتی داخل متلا دا. کن آلات دے بے دی. دے ذکر کی جدا متقل حق قاتل ادارہ جی حق, دولے لے موالک کی جدا حق قاتل دے امام امام اعلان غضو کی غضو دی نے اوپر دعویٰ مگباصا جکل شہر جب کہلو کرندہ ہوئی کہ ماں یہ کو نہیں کی جو ہاں اس میں مجاہدین میں تقسیمیں منظر کے خلاف دا اعلان نبی علیہ السلام فرمائے عظادین کی جگہ جمن قتل قدین فرمائے صلی اللہ وٰ علیہ وسلم ظف تو یامو اب قلنا دا قطوہ مختص پداوۃ طلب ہوا کہ ذو دا حد قاتل متلا تنوی کا شوافی عنا اگر وقت پتہ سا دے کہ نبی علیہ السلام ادا دے کہ پر دا مر قدر کہنا سلام سلب نبا کی کی لیل امام دے. امام کا نقلام کلیر اور کثیر درمیان کے بار گئی مسجد دے دو سلجان سوری عظاؤں کو نے ماں شافی رحمتہ اللہ علیہ نہ تو مطلقاً فسلہ کے خمس تھا دیر گیری بنافا تامین ذات کریمہ بانی وعدہ مانہ ما غنیمت من شین و این للہ و قسمہ سلام میں شامل دے عالم مانہ ما غنیمت من شین السلام و رسولی دریں میں سب جو امام پر شہرت سے مختار حکم نما بنے کی بنے سلب کی وياك تماما مسالتهم لكن ايوب ونزل من المادي كان داود ابن ابراهيم ربنا ربنا ربنا بناديان يا تي ولا بينه بينه انا اوك ريت يومي بينه ادى ثانيين حديثا اسمعوا ماما تماما دعنا بينه وبين ربنا ربنا كاين كترب بس طازم في من توال قامش الانصارنا حديث الثنان هما لو امره اتانك حديثنا قال لو امره بين ازما كما نطلب برزقي خبرتے موسکن یا اے جن نے ماہ حضرت کہنے نے یابنا کے ساتوں روتے ہیں اپنیاں نواب جان تا جا قرہ قالو قالو فتو نماز پڑھتا ہے خبر کرے شام چین ہوا صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں گانگل کی نبی رسال سلام پر قسم میری بغضات جمع نصب قبلہ قدرت کے جدی مین پر جسری ہوئی اللہ فارب سیوا سیوا نماز بدل منع جدا کی عبادت کرنا حتى موت اعلی جو چھا مرشیا زمش حتى موت اعلی جنے مرشیا الاجرم من نافع فتعجذ لذلك ما تعجب کرنے جو الحق حضر رہی نہ وہ شمارہ کذو کے حاضر جو الحق ورا رہی حاضر تو ر زارک ما درا بل فقال المسلمون تصبروا قلنا ولم ان شب مالا ما دل دل دل نور واضح برابر <سؤال> اور حتى قتل اهو ان قريب قتل تھا تو اجرا فروس عبداللہ المصلحہ کے جنسانے کے ربی حتی قتل اهو جو قریب قتل تھا ثم ان صرفا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم خبر راہ خبر کچھ شی مردار کو وقال ايم بقتلكم كم قتل کہہ رہے قال واحد ہر انا قتل ما قتل کرنے وقال هل صحتو ما سے بھگما ازے بھگما تاکہ من <laughs> قال لا فلا جس سے بہنوں کا تنبیہ سب تو حضرت کی فقارہ ضاغ بنو گندوی قال کہ لاكما کثر وہ ضاغ کثر کے سن پوری ماذل عام الجمعہ وضل صرف تو فرض نماز عام الجمعہ نے اشارہ دی جہر کے نسبت تقطربات اور جوذار مساعد نے وضل فرض نمازوں نے کر دی اللہ دل رہنما پر مولا کے شکر ابھی یہ فرمایا کہ یہ تفصیل ہے معلوم نماز حق دا قاتل علا اطلاق ندئے حق دا قاتل علا رضاقی نسبت دا قتل دا وقت دور قتل تو دور مستحقین چی مستحوی اگر اتنا حقم قسان چیزا حق دا قاتل ہوئی نظر کہ نسبت قتل دور قتل ترسیبی خاتل دفاع ہے اوٹل یہ کہ چیزا جرح مسخل ہوئا اگر قتل چاگا متعلق بھی تو حق مشاری کردین چاگا جرح مسخل یعنی محلقہ بل اتنا جہ میں اور مظلومان جوابدار کہ جواب تمام کا خاتمہ اگر کرے اور اصل نیا اگر جھر ہاج سب کو اور ادھر سنا دلانے سے وہاں ڈمار نہیں کہ نبی ابو انا محمد مولا کے نظر نبی کرو کلا کریں ہمارا تو کام وہاں پرما ہے پرما کے نظر ہمارے شکست بھی سر بک تو میشا گئی بہن بڑا چلاشا گیا تو چپاسی بات لکھ کر مکان کا لا حل کتاب بھی لکھ کر چیز نے آسان کے دار دارش میں اشارہ لا خال لا الہ ان اللہ خالق ولا الہ ذا نبک الذا کا سریا تو پتہ چلے سراب دیتا رہے کہ یا امور یہ زہ ختم کے ذکر مول موجود ہے سب تقلیل تم سینے لے دی دیت ہے ذنی جوابے جزا ای ہوئی لا الہ یزن نبک نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر اذن اذا قال لك اور كذلك عامر خان نے کہتے سریا پتہ علامرو اذا سنه ختمي النبي اسلام منظري درو دار قادر کی مدد کے اقتاد ان اللہ ورسولین دین دار اور کا وقت سلو اسرا بتا قال نبی اسلام ما اول مال ما اول مال ما حاصل کرنے اسلام کا <سلام> با نا مقصود دار کے دربار سلسلہ بہو مثی او با موجود نبی رسماکان نے کہ وہ نبی علیہ السلام چار کلمے وہ اللہ بدر قلوب تھا دل پر قلوب جاری اسلام ہی لاولے اور اصول اسلام بھی کہیں لاولے دا اسلام ہی لاولے کو مال تو لے حدیث مراد انت وہ غرہم موالفۃ القلوب تو اور اور دکمسنا انہی نے مرات مالفہ دے ان ٹھیک ہے رسول اسلام نے بھی دے دے اپ کی مصلی ذات یہ رسولنا قلنا یہ قسم کی تھے اور کہا ہو کہ وانا زاد رشف ناس اللہ نے وہ بنیارہ تھا وہ اگر نبی وقت وانا چلدی ہے चलो अलैह وسلم لا حرف لا ہرما بنا کے جانا لا ارا احد بعد حسن ہتو کرے کہ یغدن اللہ کرے یا اللہ ہمیں یہ اولاد عطا فرایا بھائی اجا پلا میں ایا بلانیو، قورا يا ما جلنا سيني، ني ار ار دارها قلدي ختم اور اگر امام جریتن منسمی تجو الصلباد داے تو دل سے تنزہ ذکر کے منرخم دا جائے گا کیونکہ کوئی رخم سے اور کلیہ معلفت القلوب بغیر ہم اجازت ہے اور تو ملفت القلوب ہے نا لہذا اللہ کو من سب ہنیں فضا ہوا ہمارے یہ باتیں جمع تھا ہمارا تمام رسول <سجل> <سجل> رسولمر دا باب کی مستقل روایت تو اربع دا اور صاحب کری دا. ہونا نور تقسیم کرتے ا دیو جنہ کو باز نام اور قفیو نو ثابت نام اور کی کہ چرے انہیں ان کڑے بی ذات را دین جنابیت ملنے کے موقع نہیں راگنے اور ذات را دین مر عمر نو تھا سر کی جناب دی مقبول غلط انشان نہیں انور ساب تھامین مقصد کانن نے یہ کہ گا بھی دائمن سنشتے صرف ایک علی کتاب دل عالیہ وہ کہا قولیا تانہ مگر ایک مالہ تانہ کریں نہا تانہ اتے اللہ حزنا دے دنیامے میں تا ہوا قالوا رسول اللہ قاول منہ سمرا متہ ہوا قالوا ان نبی نے سے بن نیتے قومن نور قوم یو پنت القلوب تتناظر لا زریعہ کو گوگوار دا غیبرے ریس جیشین کو ماباد گوگوار اس کا کوگوار اس کا اور جب اللہ سچین کو ماباد کوثر اس کا دگما کی ذکر تو مکہ تمنا تو انا کونا بینا ازلامن ہو اپ کو واسطے وہ ان میں ذکر ظہر و شوعل صلی کو قامت گرادے ہوتے ہیں کہ ان میں ذکر و شوعل صلی زریعہ زریعہ کو و ظانے اپ زریعہ نشی منتلے وقت اور قدم دا اوصاف قدوی زندہ کی ہوا روز داغید کو غائنو داغید پریا تنو کلو قومہ کندیو مرتضی پتہ وان نکرو کلو قومر علاوہ جل اللہ او کہلو میں او پرے تمیو قوم سویا قومہ چے اللہ مقررے ہوے کو نے داروا ذا تو خود رزق فزنی کے خیر نہ و فنانو چائے بو کے تھے تے جناں تو جملہ دا خلق عاویل تے گلندے نامروی ما حقوان علی بکرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرہ جماع جماعہ طلبہ پر ہوا دادو جملہ دین علیہ السلام کہ جنہوں نے ہم عمل زال دور سلوکان دی لاگن میں تھا جملہ دین علیہ السلام کہ مبارک میرے ذافر یہ دیما نے اور جانے کا تھا کہ وہ ہوتا ہے کہ عادت نہ ان قتل انہوں نے کہا کہ قالنا ليسن ان یہ اپراجن عطا لاو میں حمادید قالوا نظرنا خط قوصة وقلام لكما خلل ما عدمتا إنني متبقريشاً أتافل لألفهم ذلك رسول وقت تفسيرنا وانسارهم سوى شكايت فوتا إنني أتفل لأهم ذكذيرهم ولكم سنجد زبال ديسة محفظ جارتا نوره مسلمانا إلا أنهم حديث وعدين لجالية نزيذي قريب العحض زبال الجالية اطلاعين بألفت القروضي وكي أتتنا أبليمان أقريم أشارون أتتنا سوريا فرانيا حظا يناك إنه لا تمنع تقول ذي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أفا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنه والي ما أفا الله فضل قلقه يجال من ترأيش السماء أعلم يا عطب دعي سلسل وقام فقالوا ياو في نوانصار ياو في الله الله صلى الله عليه وسلم اللعنة معجودة روكي كتيري قلت شويس يوكيو قريش رويدعونا ورشت وركي منغفره حلانكوي سنوكونا عطاقت ورغصة وراء مقابرة وراء السلام ق من و و من اللہ خبر جمع بل امر قال بقوم عمر ابا صورا قال اجت هو خواندان بسيرى نزوم يرضى الله ايشني نبي تقول شران بسيرى ورن يقول شهد ماولى منا حادثه حسن كما كان كانوا امر ذان قالوا من جماعه قالا اطلن اني اودي رجال حادثه مگر سما دانا یا دانا نبی حوالے و تفصیل له ګورې په سيوه سي تاسو په اړه پوښتنه کوي دا کا په کاله هنديا او درته له الله څخه والله ایماندن خلونه دې ما خلونه دې پروارای او څخه دې نه وکول نو موږ کوم څه کوم نه باندې دا او صرف نه دي دا وا چې جوړو امیدات پر زماره اسره او سره باندې ان ذا غضبت لهنا با ديوسف ونيتاز كنتمار انتقاب دو مراو دوسبن شجیدتن انتقاب سفت تو مرا مو بن کلایی رفیلا چابی کی نبی زمان قالو نو کی بس بیرو سووردو حتا تل قوم تل قول و رسول و الله قال انا دخلنا نسی امضر و بیا و عبد الله وجادک من ریمه قالنا من جوابنا قران می عمر ابن محمد ابن جبای منک ننه محمد ابن جبای قال اکبر ابن جبای ابن نو بہنوں بہنوں عمر عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ نہیں کرن رسول اللہ صلی اللہ وسلم پر بندہ چن مصطفی ابن الی رسول اللہ نوکان حتى کر روح دون گنے جڑنا کہ دین وا یونے دی کرتا پہ دفت رضا ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم وہ رسول اللہ سن مکالاتن رضائی رگ سالہ بھلو قرار و ہا جنازہ عامن کے چہرے میں زار اذا غتون کے شریفوں طازہ دی انہی بارے میں اسو خان میں مذن اساتوں میں کوتری ہو لو لا قسم تو با علم اوصل حال تقسیم اور ساز کی لا قسم تو میں نے قسم مراد ہے انہوں نے میں میں اسما در بقین نظر کو ذل سنا ہے کہ یہ لوگ کہنا ہے اسمار کے نکاح نے دلہ ان مار اللہ علیہ برنے جوانی نے کریز خاص جاتی 120 اذا نظر لا خود سبھی اتو نظر میں نظر سے واج حادثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترفیہ ہو جائے کرے گا یہ سے جاز وقتی ما قلم مرلی مما لله الا انا بھی وائل انا کلا انا کلا قادر انا نبی ثنا دا مقدمہ دیا دا اکرم یادی تنہ دا نللی وہ ملبۃ القلوب نو باپ دے کے دا دا انا ایجا بلا دیوا قادر اس خدمت دے کوڑا رجلہ والا انہاں دا خدمت نوں عالی لا کیا اوما فلا یمن علی دا نے یلا دا نے علی لا و تر بر اسورۃ الرحمٰن دا قطو جاد دا انا دا جلا دا دا کرم ممنوع ہے نگاہوںwidehat tabo tabo tabo janna parani hai ya na tabo ana suna hai ke rajan salafun to kham ko nawab min aziz mamluq mamluq zubeirna chune bina salam allah rabbil al qaywat ka yaamir yuzmaka jahan shamilat ki ghair mamluq ki aur ghair chalawar ki ummat sehat pe aise na ja jaye zadal mein ki madaniya ho islam rawal ho یو جو ابدارہ چتا حغز مکہ جکم فعالیت نبی علیہ السلام لوڑنے میں ارسالو صحیح صاحب کے دل ورتا یار سرور قراروان لگا جاتے ذل اعمال میں نظرنا اعمال <سؤال> میں نظر علم سے بلاث کلام و داخل ہے تو ورتا جو سرور تنسیتی کر گئی اقرا رسول اللہ कमल رضوی امینی اور سے فسانہ اقرا مجا جو ذکی ارسال لے علی بھی ارسال نے ابھی ذکر دو کے ذکر دی hmm. لا اللہ حکمہ تفحیدہ اور رسول المسلمین غربان اوصل کی ذکر فریدی ہے کہ اللہ حکمہ تفحیدہ جو نکہ تکرہ بغارش و مدیمانی نبیر اسلام تو یہود و رسول و مسلمین واقعا یہ وہ کسی کا غارب ہے دا ترجمہ مجدہ سیدہ سے شکال درشتہ دے دا ترجمہ مجدہ مجبینی لیہود تینہائی کہ مسلمانوں نے کہا کہ مسلمانوں نے کہا کہ یہ خود حکابرین تھی داری فکر مجھے سنباز دیگئے تو یہاں جواب داری کہ اگر وضایر سے پدیبانی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اکثر ابانی پتول ابانی آگا مفتحہ و غیر مفتحہ نکم اچھ مفتحہ بوانا آگا با دوا کہ آمار گا مسلمانوں نے کہ مغیر مفتحہ بوانا آگا با یہود ہوا دبرم اصل نوال دیر پتہ شو جی جی تو پا دیو تکم جی بلا چھو ابو نبیرسان صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بات چھو غدا جی تازہ حالتیں تمے سمار ال سمار ال عرز داث نہ کل بہار چھو باغ میں دادی یہودی اور رسول کریم ﷺ قد بار دمار کے سے تعمیل دار ان پر